لوتن اب یہاں نوٹ کیجئے یہ تین رسول ہیں پری ابراہمک حضرت نوح حضرت حضرت سالح پری ابراہمک حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کے اور حضرت لوت جو ہے حضرت ابراہیم کے کنٹمپریری ہے کیونکہ یہ ان کے بھتیجے ہیں اور یہ بھی عراق ہی کے رہنے والے تھے یہ بھی سامی النسل ہیں یہ بھی سیمیٹک ریس میں سے ہیں اور ان کے ایک بھتیجے نے ان کے ساتھ ہجرت کی تھی اور وہ ان کے ساتھ رہے ہیں اللہ نے ان کو بھی رسالت سے سرفراز فرمایا اور خاص طور پر جو ڈیڈ سی ہے اس کے کنارے پر دو بڑے عظیم شہر اس وقت آباد تھے صدوم اور امورا اور یہ بڑے تجارتی مرکز تھے اس لیے کہ مشرق سے مغرب کی طرف جو تجارتی قافلے آتے تھے ایران سے عراق ہو کر وہ پھر فلسطین اور مصر کی طرف جاتے تھے تو ادھر سے ہو کر گزرتے تھے تو گویا کے ایک طرح کا جو ہے یہ کراس روڈس تھا یہ علاقہ جو ہے جو یہ کیلیمان روٹس کا اس حوالے سے ان کے لیے بڑی وہ خوشحالی تھی لیکن یہ کہ اس قوم کے اندر یہاں جو قوم آباد تھی حضرت لوت ان میں سے نہیں تھے اس قوم میں سے نہیں تھے وہ تو آئے تھے حضرت ابراہیم کے بھتیجے عراق کے رہنے والے لیکن جو لوگ یہاں آباد تھے ان میں یہ خباصت پیدا ہو گئی تھی جسے سوڑو بھی کہا جاتا ہے یعنی یہ کہ مردوں کا آپس میں جنسی اختلاط جو ہے اس کی وجہ سے یہ ہے کہ ان کے اوپر عذاب آیا ہے تو یہ ان کی طرف بھیجے گئے ہیں حضرت لو علیہ السلام نوٹ یہ کرانا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر بیچ میں سے نہیں کیا گیا اس کی وجہ کیا ہے یوں سمجھئے وہ نکال کر اور وہ سر انعام میں رکھ دیا گیا جوڑ دیا گیا ان دونوں صورتوں کو کہ امبا الرسل سب کے سب اس میں جمع ہو گئے اور چونکہ حضرت ابراہیم کی قوم کے ذمن میں اس طرح کا واقعہ مذکور نہیں ہے ولعالم لیکن قرآن میں سراہت مذکور نہیں ہے لہذا وہ ایک علیحدہ نویت کی شہ وہ قصص النبیین کے ٹائپ کی چیز تھی جو ہم پڑھ چکے ہیں سورہ انعام میں یہ اب باؤ رسل چلے آ رہے ہیں لہذا یہاں حضرت لوت کا ذکر براہ راست شروع ہو گیا ہے حضرت ابراہیم کا سرے سے ہے ہی نہیں ان چیزوں کے اندر ایک ربط ہے منتقی وہ لوت السطان ال اور ہم نے بھیجا لوت کو جب کہا اس نے اپنی قوم سے جا کے جہاں آباد ہو گئے تو وہ قوم ہو گئی لیکن یہ اس قوم سے سے نہیں تھے خود اطاتون الفاظ کیا تم ایک ایسی بے حیائی کا ارتقاب کر رہے ہو ماں بہا من بہام مین عالمین کہ جو تمام جہانوں میں یعنی جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی سے نے بھی کی نہیں کی یعنی یہ کہ انفرادی کو فیل کہیں کو ہوتا ہو اور بات ہے لیکن اس کو ایک اجتماعی پورا قوم کا شعار بنا لینا کلن کھلا کرنا اس پہ کو شرمانے کی بجائے اور اکڑنا وہ یہ ساری چیزیں جو تم کر رہے ہو تو یہ تو وہ چیز ہے کہ دنیا کی تاریخ انسانی کے اندر شاید اس کی کوئی اور مثال نہیں ما سبقكم بها من احد من فاحشہ کم لا تاتون الرجال الجال تم مردوں کا رخ کرتے ہو شہوت کے ساتھ من دون النساء عورتوں کو چھوڑ کر بل انتم قوم و تم تو حد سے تجاوز کرنے والے قوم ہو قانون طبیعت قانون فطری کے خلاف جا رہے ہو وما کا جواب قوم ہی تو نہیں تھا اس کی قوم کا کوئی جواب اللہ الکالو سوا اس کے کہ انہوں نے کہا آخری من قریت نکالو ان کو اپنی بستی سے ان ن ہم یہ بڑے پاک باز لوگ ہیں یعنی جواب تو کوئی نہیں تھا کوئی دلیل نہیں تھی کوئی عذر نہیں تھا یا یہ کہ کوئی معذرت کرتے کوئی شرماتے انہوں نے الٹا کہا کہ یہ چونکہ لوٹ جو ہے یہ وہاں پر آباد تھے ان کی بیٹیاں بھی تھیں ان کی بیوی بھی تھی لیکن بیوی جو ہے وہ اسی قوم میں سے تھی وہیں جا کر کہیں شادی کی ہے اور وہ اپنی قوم کے ساتھ ہی ملی رہی ہے اس لیے وہ جو عذاب جب آیا ہے ہلاکت کا تو وہ بھی ہلاک ہوئی ہے یہ صرف اپنی بیٹیوں کو لے کر نکلے ہیں وہاں سے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ جو گھرانا ہے یہ لوگ بڑے پاک باز بنتے ہیں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم بہت برا کام کر رہے ہیں گویا کہ یہ بہت بڑے پاک ہے صاف ہے تو انہیں نکالو ہم گندوں میں ان پاک صاف لوگوں کا کیا کام من اختیم نکالو انہیں اپنی بستی سے ان لوگوں راسوئی تطہرون یہ تو بڑے نیک اور پاک باز لوگ بنے پھرتے ہیں فن جینا تو ہم نے نجات دے دی اس کو اور اس کے گھر والوں کو علم رات سوائے اس کے بیوی کے من الغابرین وہ ہو گئی رہنے والو ہی میں پیچھے رہنے والوں ہی میں وہ امترنا آ مترا اور ہم نے ان پر ایک بارش بھیجی پتھرا ہوا ہے بہت سخت اور پھر زلزلہ بھی آیا ہے شہر الٹ گیا ہے اور یہ شہر تقریباً معدوم ہو گئے پھر اور یہ ڈیڈ سی کے اندر ان کے دفن ہیں سارے کے سارے آثار وغیرہ جو ہیں اس کے, اس کے ساحل پر یہ تھے فنزور کے فقان آ کے تو دیکھو کیسا انجام ہوا مجرموں کا و علا مدینہ اخہ شاعبہ اور قوم مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب کو یہ ان کے بھائی اسی قوم میں سے یہ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی ہیں ان سے کئی بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے ان میں سے ایک مدین بھی تھے یہ جا کر آباد ہو گئے خلیج اقبا کے ساحل کے ساتھ ساتھ تو گویا کے مشرقی جو ساحل ہے خلیج کا وہاں یہ قوم آباد تھی اور ان میں بھی چونکہ وہی کراس روڈ جو ہے وہ جو ٹریڈ روٹس تھے کیلوان روٹس جو اوپر سے آتا تھا راستہ فلسطین سے ہو کر اور یمن کو جاتا تھا شمالن جنوباً راستہ وہ بھی ان کے پاس سے گزرتا تھا کیریوانز آ رہے ہیں جا رہے ہیں شمال سے جنوب جنوب سے شمال جو مشرق سے عراق سے ایران سے قافلے آتے تھے اور مصر جاتے تھے یا مصر سے آتے تھے لہذا یہ جو تھے اس وقت انٹرنیشنل ٹریڈ کے جو کہ کراس کے اوپر واقع تھے لہذا بہت خوشحال ہو گئے بہت ان کے یہاں بہت ہوئی مال اور دولت کے اندر لیکن پھر وہی گندگیاں ان کے ہاں شروع ہو گئی تو وہاں حضرت شاعد کو مبوز کیا گیا و علام مدین آخ شعیب آ اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعب کو کالا قوم میں بد اللہ مالک میں راہین گہر انہوں نے بھی فرمایا کہ میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی بندگیوں پرستش کرو تمہارا کوئی لاہ نہیں اس کے سوا قدجات کم می نے تم رب کم تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی دلیل آ چکی ہے فف ال کیل تو ما پورا کیا کرو ابھی چونکہ کاروباری یہ لوگ تھے تو اب ان کے ہاں جو خرابی آئی تھی اس میں یہ ہے کہ پیمانہ کم کم ناپ رہے ہیں کم تول رہے ہیں بلکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیے پری ابراہم جو تینوں قوموں کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہے جو قوم نوح قوم حوت قوم سالے ان میں سوائے شرک کے اور کسی خرابی کا تذکرہ نہیں ہے یعنی ابھی انسانی تمدن اتنا سادہ تھا کہ اور گندگیاں ابھی پیدا نہیں ہوئی تھیں انسان فطرت کے قریب تھا ابھی وہ پیچیدگیاں جو تمدن کے ساتھ بڑھتی ہیں اور گندگیاں جو اس کی وجہ سے پھیلتی ہیں وہ نہیں لیکن یہ کہ قوم لوت یعنی جس کی طرف حضرت لود کو بھیجا گیا ان میں یہ سیکچل پرورشن جو سب سے بڑی بنیادی جو خرابی آئی ہے پہلی وہ اس قوم میں آئی اور نمبر دو جو خرابی آئی ہے وہ مالی معاملات میں دھوکہ اور فریب اور کم تولنا اور کم ماپنا اور لوگوں کا مال ہڑپ کر جانا یہ ساری چیزیں ہیں جو قوم شعیب کے اندر یعنی قوم مدین کے اندر آئی ہیں پاورفل کہنا پیمانہ پورا بھرا کرو ولمیزانہ اور طول پورا کیا کرو غلط ام خصو الناسا شاہ ہوں اور لوگوں سے ان کے لیے ان کی چیزیں کم نہ کیا کرو غلط اس سے دو فلر بعد یہ اور زمین کے اس کی اصلاح کے بعد اس کے اندر فساد مت بچاؤ ظالق خیر الرکم انکم تم مومنین یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو بلا تق اردو بے کل سراتن تو ہے اور نہ بیٹھا کرو ہر راستے پر ڈرانے اور دھمکانے کے لیے ڈاکے مارتے تھے رہزنی کرتے تھے لوگوں سے ڈرا دھمکا کر قافلوں سے جگہ ٹیکس جیسے پنجاب میں ہوتا ہے اور بھی جگہوں او پر ہوتا ہے وہ وصول کرتے تھے تو ان کو ڈرایا مت کرو وہ تصدن سبیر اللہ من آ اور پھر یہ کہ اس کے علاوہ ان سب کے اوپر اب جو مجھ پر ایمان لے آئے ہیں ان کے لیے تم چاہتے ہو کہ انہیں اللہ کے راستے سے روک دو وہ تمغون ہاں ایو اور اس کے لئے تم چاہتے ہو کہ کجی تلاش کرو بس کروئی زن تم قلیل الفقرہ کو یاد کرو جب کہ تم کم تعداد میں تھے اللہ نے تمہاری تعداد زیادہ کر دی فنسرو کا فقان آخمت المفصدین اور یہ بھی دیکھو مفتوں کا کیسا کچھ انجام ہوتا رہا ہے اس لیے کہ قوم لوت جو ہے وہ کوئی بہت زیادہ دور تو نہیں تھی اس کے جو انجام تھے وہ ان کے تاریخی روایات کے اندر موجود تھے وہ انکان وطائف تم انکم آ پھر اب اگر تم میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا ہے بالذی نظی ارسل ہی اس چیز پر کہ جو مجھے دے کر بھیجا گیا وہ طائفہ تو لمب میں نوں اور ایک گروہ وہ ہے جو ایمان نہیں لایا ہے قوم تقسیم ہو گئی ہے فسٹ اب یہاں خطاب اب ایمان لانے والوں سے تو اے ایمان والو اب صبر کرو حتہ یا کو منگوا یہاں تک کہ اللہ ہمارے مابین فیصلہ کر دے وہ خیر الحاکمین اور یقیناً وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے قالل ملاء الزین استقبر القم ہی کہا اس کی قوم کے ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کے روش اختیار کی للقر کا یا شعیب ولزین امن کمن کری تنا اے شعیب ہم تمہیں اور جو تیرے ساتھ ایمان لائے ہیں انہیں اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے اور لتافی ملتینا یا تم لوگوں کو واپس آنا ہوگا ہمارے ملت میں جو ہمارا طریقہ تھا جو ہمارا دین تھا جو ہماری رسمیں ہیں ریتیں ہیں رواج ہیں انہیں اختیار کرنا پڑے گا کالا ولا کنہ کارہین حضرت شعیب نے فرمایا تو کیا تم ہم پر جبر کرو گے ہمیں تو پسند نہیں ہے ہم تو تمہارے اس دین میں تمہارے طور طریقے میں نہیں جانا چاہتے ہمیں ناپسند ہو تب بھی تم ہمیں مجبور کرو گے قدیثرفی ملت حکوم اگر ہم تمہاری ملت میں لوٹ آئے تو گویا کہ ہم نے جھوٹ جڑا اللہ پر میں نے گویا کہ نبوت کا دعویٰ جو کیا تھا وہ جھوٹا تھا پھر تو میں اپنے دعوے کو خود باتی قرار دے دوں گا میں نے جو دعویٰ کیا وہ صحیح کیا ہے میں تمہارے دین میں اور تمہاری ملت میں واپس نہیں آ سکتا بعد عز نجان اللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسے نجات دے دی ہے وہ ما یقونا نو دفیح اور ہمارے لیے قتل ممکن نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر اعادہ کریں لوٹ آئیں اِل آئیں شاہ اللہ رب اب یہ ہے کہ جو ہر بندہ مومن کو سمجھنا چاہیے کہ خیر پر استقامت کے لیے بھی کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہیے ہر چیز میں یہ نہیں کروں گا بھائی اللہ کو اگر کوئی اور ہے میرے لیے کوئی اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ برا ہے میرے لیے تو ظاہر بات ہے بات اور ہے ورنہ یہ کہ میں اپنے بچ پڑتے اپنے ارادے سے اپنے آزادی کے ساتھ میں یہ کام نہیں کروں گا لہذا اس امکان کو ضرور نہیں. کیا پتا کل میرا دماغ خراب ہو جائے بڑے سے بڑے لوگوں کے دماغ خراب ہوئے اور ہو سکتے ہیں لہذا اس میں بھی کوئی بہت ہی عظم بل والی بات نہیں بلکہ اللہ کے اوپر ظاہر ہو کے توقل جو ہے وہ اپنی سمجھ پر اپنی استقامت پر اپنے فکر پر اپنے فلسفے پر نہیں ہے بلکہ توقل اگر ہے بھروسہ اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کی توفیق و تحصیل پر ظاہر بات کہ یہاں کوئی امکان نہیں تھا لیکن انہوں نے پھر بھی ذکر کیا وبا یہ کون لنا نعود افیہ ہمارے لیے بالکل ممکن نہیں ہے کہ ہم دوبارہ اس میں لوٹ آئیں اِلَّا اللہ یشا اللہ رب ہاں اگر ہمارا رب چاہے وسے رب ناک اللہ شہین علم اور ہمارے رب نے تو ہر شے کے علم کا احاطہ کیا ہوا ہے على تبکل نہ ہم نے اپنے رب پر اللہ ہی پر توکل کیا ہے رب برفتاہ بین نا و بینا قوم نا اے رب ہمارے فیصلہ فرما دے ہمارے اور ہماری قوم کے مابین حق کے ساتھ خیر الْفَاتِحِينَ اور یقیناً تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے وَقَالَ قالن بنا الجین قبر القوم ہی لجن تبا تعیب القلّہ اور کہا ان لوگوں نے جو وہ سردار تھے ان کی قوم کے انہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے اور ان لوگوں سے کہ جو جن کو حضرت شعیب دعوت دے رہے تھے لجنت تباہ تم شعیب ان اگر تم نے شعیب کی پیروی کی انکم خاص روم تو تم خسارے والے ہو جاؤ گے فاخذت مر انہیں بھی آ پکڑا ایک زلزلے نے فاصبہ فی دار جاسمین تو وہ بھی ہو کر رہ گئے صبح کے وقت اپنے گھروں کے اندر اوندے پڑے کے پڑے رہ گئے اللہ قزب و شعیب کالم یونیہ وہ لوگ جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا تھا تقزیب کی تھی ایسے ہوگا گئے جیسے تھے ہی نہیں جس کو ہم کہتے نسیم منسی کالم یونیہ ایسے ہو گئے جیسے کبھی یہاں کوئی آباد تھا ہی نہیں اللہ قزبو شعیب قانون الخاصرین جن لوگوں نے کہ شعیب کی تقزیب کی وہی ہوئے خسارے والے تباہی والے اور بربادی والے فتح و تو انہوں نے رخ پھیرا ان کی طرف سے یعنی اس بستی کو اب چھوڑ کر وہ چلے وقالا اور کہا یا قوم ابلغتکم لق تو اے میری قوم کے لوگوں میں نے تو تمہیں پہنچا دیا تھا اپنے رب کا پیغام اپنے رب کے پیغامات میں نسا تو لکم اور میں نے بس پڑھتے تک جتنی میرے اندر ممکن تھا میری ہمت تھی میں نے تمہاری خیر کہا کا حق ادا کیا فی ف آسا قوم کافرین تو اب کیسے افسوس کروں میں اس قوم پر کہ جو کسی نے کفر کیا ہے یہ الفاظ بول رہے ہیں کہ شریر افسوس ہے رنج ہے غم ہے اپنے دل کو ڈھارس دے رہے فکیفہ فیف آسا عام تو ہے اس لیے کہ نبی بہت شفیق ہوتے ہیں رحیم ہوتے ہیں ان کے دلوں کے اندر اب نائے ناؤ کے لیے ہمدردی ہوتی ہے لہذا وہ اپنی قوم کو جب دیکھتے ہلاک ہو گئی ہے تو اس کے سرما تو ہوتا ہے لیکن یہ کیفہ آسا جب میں نے تو جو کچھ میں کر سکتا تھا میں نے کر دیا تھا تمہیں خبردار کر دیا تمہیں ہر طریقے سے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اب میں کروں تم پر کوئی غم کروں تو کیسے کروں جبکہ سلوا کے وہ غم ہے اب یہاں وہ قانون پھر آ رہا ہے جو اس سے پہلے سورہ نام میں ہم پڑھ چکے ہیں امبا رسول کے ضمن میں یہ اہم قانون ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی رسول کو بھیجتا تھا کسی قوم کی طرف تو اس قوم کو کچھ سختیوں میں کچھ مصیبتوں میں کچھ تکلیفوں میں مبتلا کرتا تھا تاکہ ایش میں جو ہوتا ہے وہ بمشکل سننے کے لیے آمادہ ہوتا ہے کوئی حق بات تکلیف میں ہو تو پھر بھی امکان ہے کہ کوئی آدمی جو ہے کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہو جائے اس حوالے سے اللہ ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے کہ کچھ ان کے لیے تکلیف اور مصیبت کچھ ان, کی ان کے رزق کے اندر جو ہے تنگی یہ کرتا تھا تاکہ وہ ہوش میں آ جائیں اور وہ غور سے سنیں بات رسول کی لیکن اگر اس سب کے باوجود وہ پھر بھی نہیں مانتے تھے نہیں سنتے تھے تو اس کے بعد پھر یہ کہ ان پر اللہ تعالیٰ الٹا اپنی نعمتوں کے خزانے کھول دیتا تھا کہ اب کر لو ایش جتنے کر لیں اب آخری بربادی جو آنی ہے جیسے کہ جب مچھلی جو کانٹے میں پھنس جاتی ہے تو پھر وہ شکاری جو ہے وہ, وہ چھوڑتا ہے ڈور کو ڈھیل دیتا اب جاؤ جہاں تک جانا ہے پھنسی ہوئی تو ہے جائے گی کہاں لہذا اب تم جو ہے اس انجام کو پہنچنے تو ہو اس سے پہلے پہلے جو بھی تم کر سکتے ہو کھاؤ پیو ایش کر لو ومارثی کلیتمن نبی اور ہم نے نہیں بھیجا کسی بھی بستی میں کسی نبی کو اللہ اخذنا اہل مگر یہ کہ ہم نے پکڑا اس کے بسنے والوں کو بال باسائے سختیوں سے رائے اور تکلیفوں سے جب تاکہ وہ گڑ گل ان میں کوئی عاجی پیدا ہو وہ کوئی ہوش میں آئیں ہوش کے ناخن لیں بدلنا مکان سید الحسنہ پھر ہم نے جب وہ اڑے رہے اس کے باوجود پھر ہم نے اس برائی کی جگہ پر بھی بھلائی بدل دی اب کھاؤ پیو خزانے کھول دیے ہم نے تم پر ہتاف یہاں تک کہ وہ خوب بڑھ گئے بہت نہیں ہو رہی ہے ترقی ہو رہی ہے وہ کالو اور انہوں نے کہا قدمت آبا نبر اب راؤ ہاں ہمارے و اجداد پر سختیاں آئی تھیں ہاں آیا تھا ایک دور ہم پر سختی کا آپ کو ایشی ایش کھلے ہیں فاخذ بغتتن پھر ہم نے ان کو پکڑا اچانک وہ لا یش اور انہیں اس کا شعور بھی نہیں تھا کہ اب اچانک وہ پکڑ آنے والی ہے یہ ہے وہ کہ ہر رسول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک سنت رہی ہے اور یہی بات کہی گئی تھی سورہ سجدہ کے اندر وہ مکی صورتیں شروع کی ہیں من اذابل ادنا دون الزابل اکبر ہم انہیں مزے چکھائیں گے چھوٹے چھوٹے عذاب کے بڑے عذاب سے پہلے بڑا عذاب عذاب استیصال جس کے بعد کہ کسی قوم کو نسیم منسی کر دیا جائے ختم کر دیا جائے کاللم یگنو فیحا ایسے ہو گئے جیسے کہ تھے ہی نہیں قوت اداب القم الزینہ کا فرو ان کی جڑ کاٹ دی گئی لا یورا اللہ مسا کے نُم اب ان کے مثلاً نظر آ رہے ہیں محل نظر آ رہے ہیں ان میں بسنے والا کوئی باقی نہیں رہا یہ جو تعبیرات ہوتی ہیں یہ ہے عذاب ال اکبر لیکن اس اداب الکبر سے پہلے یہ گویا کے تمبی ہاتھ آتی ہیں جگانے کے لیے ہوش میں لانے کے لیے جس کو کہا گیا ہے بلا رزیقن اذابل ادنا دون العاب الکبر لال لحم یا جیعون شاید کہ یہ لوٹ چاہیں ولاقرآمن تقور اگر یہ بستیوں والے ایمان لاتے اور تقوا کی ربش اختیار کرتے اللہ فتح نہ علیہم برکاتی میں سمائے و لڑ ہم ان پر کھول دیتے آسمانوں اور زمین کی برکتوں کے خزانے بلا ہوں لیکن کی کی پاداش یاد مبارکہ کی شروع کیا یاد یاد ہوگا کہ بالکل اسی طرح کی تو کیا یہ بستیوں والے اب جو یہ بستیوں میں آباد ہیں یہ اس سے بالکل نچنت ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس نہیں آ سکتا ہمارا عذاب جبکہ ہم نائمون بیات رات گزار رہے ہوں اور سوئے ہوئے ہوں اب جاتیہم القرآن باسنا دوہن وبون کیا وہ نچنت ہے اس سے کہ کوئی عذاب نہیں آ سکتا صبح کے وقت جبکہ وہ کھیل رہے ہوں اف امین مکر اللہ تو کیا وہ امن میں ہو گئے ہیں نچنت ہو گئے ہیں اللہ کے چال سے فلاں یا من و مقر اللہ علّ الق الخاصر تو اللہ تعالیٰ کی چال سے اپنے آپ کو امن میں محسوس نہیں کرتا مگر وہی کو جو خسارا پانے والا ہے تباہ ہونے والا ہے اولم یادینا تو کیا ان لوگوں کو ہدایت نہیں ملی جو کسی قوم کی ہلاکت کے بعد وارش ہوئے زمین کے اللہشا سبنا ہوں بے دنو بہم کہ ہم چاہیں تو ان کو بھی ہم پکڑ لیں ان کے گناہوں کے پیداش میں جو وارش ہوئے زمین کے اس کے رہنے والوں کے بعد ہلاک ہونے کے بعد ممباہ تو کیا نے یہ سبق حاصل نہیں ہوا کیا قوم سمود نے سبق نہیں سیکھا قوم عاد کے انجام سے قوم عاد نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم نوح کے انجام سے اور قوم شعیب نے کیوں سبق نہیں سیکھا قوم لود کے انجام سے اب علم کے رسول اللہ شاہ و سب نا بے ضونبہ و نتبا ولا قلوبہم اور ہم ان کے دلوں پر مہر کر دیا کرتے ہیں فہملہ اسماؤن تو